وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهِمُ اور پہاڑ دھنی ہوئی روحی کی مانند ہو جائیں گے اس دن کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور پگھلے ہوئے تامبے کے مانند بہ پڑے گا اور پہاڑ رنگے ہوئے اون کے مانند بالکل ہلکا ہو کر چاروں طرف اڑنے لگے گا اور ہر چیز فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام جنوں اور انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اور سب ننگے پاؤں ننگے بدن میدان محشر میں اکٹھا ہو جائیں گے جب نظیم اجرا میں ارضیہ کا یہ حال ہوگا تو اس دن ضعیف ناتوا انسان کا کیا حال ہوگا جس نے گناہوں کے بارے گران کے ذریعے اپنے کندھوں کو نہایت بوجھل بنا رکھا ہوگا یقیناً اس کا دل اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور اپنی نجات کی فکر میں ایسا پریشان و مسترب ہوگا کہ اپنی ذات کے سوا سب کو بھول جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آبس آیت سینتیس میں فرمایا ہے لکل ان میں سے ہر ایک کو اس دن فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں فرمایا ہے کہ کوئی رشتہ دار اور دوست اپنے کسی رشتہ دار اور دوست کو نہیں پوچھے گا